ہے جب تک تو ہے مٹی کا ہی کمبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر پی تو اسی کو فارسی میں کہا ہے منہج انقلاب نبوی دو مصروں کے اندر باغ شرویشی در ساز و زن چون پختہ شوی خدرا برسلطنت جمزن یہاں بھی پختہ کا لفظہ ہے درویشی کے نشے کے ساتھ سازگاری پیدا کرو موافقت پیدا کرو اور لگے رہو لگے رہو لگے رہو دمادمزن زن دما۔ نش درویشی درساز و دما دمزن کیوں پختہ شبی خدرا بر سلطنت جمزن جب پختہ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو جم کی سلطنت پر دے مارو ٹکراؤ اس سے جیسے قرآن مجید میں آیا فید اللہ تعالی حق کا کوڑا مارتا ہے باطل کے سر پر اس کا بھیجا نکال دیتا ہے تو جب تک باطل کے ساتھ ٹکرائیں گے نہیں اہل ایمان تو اس کا بھیجا کیسے نکلے گا یہی مضمون ہے کہ جو اکبر ال آبادی جنہیں علامہ اقبال نے تسلیم کیا اپنا مانوی مرشد انہوں نے اس کو وہ سادہ ہے وہاں پہ زبان یہ شکوہ تو نہیں ہو سکتا یہ جو اللہ علامہ اقبال کے کلام میں جو جلالت شان ہے جو شکوہ ہے نفس کی بھی لیکن یہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام بنے تب کام چلے تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے ان پر تعمیر نہ کر بنیاد نہ رکھ یہ خام مواد یہ نہیں اس کو تیار کرو پختہ کرو اس تیاری کا کیا پروگرام ہے وہ ہے جو ان دو مقامات پر آیا آخر اس کا کوئی پروگرام ہوگا اس کی کو کوئی میتھڈالوجی ہوگی اس کے کچھ اساسات ہیں اس میں اندر کچھ ریاضتیں ہیں کچھ مشقتیں ہیں کچھ اپنے نفس کے خلاف جو ہے اس کو روکنا ہے تھامنا ہے نہن نفس انل ہوا کی کیفیت ہے حیوانی وجود کے تقاضوں کو لگام دینی ہے لگام کھینچنی ہے اور اپنے روحانی وجود کو ارتقاء دینا ہے اسے برامت کرنا ہے اس کو نشوونما دینا ہے جیسے دو پتیاں بڑھتی ہیں اور آم کا درخت بنتا ہے وہ جو اس کو کہیے یہ سلوک قرآنی ہے بدقسمتی ہماری ہم نے سلوک کے لیے نہ معلوم ہندو جوگیوں سے طریقے مانگ لیے ہم نے کئی نو افلاطونی تصورات اختیار کر لیے دنیا میں مختلف جو تصوف کے طریقے رہے وہ طریقے ہم نے اختیار کر لیے سلوک قرآن ہی ہے جو ان دو مقامات پر آئے گا یہ ہے اس کی اثاثات یہ ہے اس کا پروگرام یہ ہے میتھوڈالوجی یہ ہے نشہ درویشی جو محمد نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم با نشہ درویشی درساز و دما دمزن وہ درویشی کچھ اور ہے جو دوسرے نظام جو ہیں جو خانقاہی نظام ہے وہ درویشی کچھ اور درویشی ہے یہ درویشی کچھ اور درویشی ہے اسی میں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے یہ جو ہم تذکیہ کی بات کرتے ہیں فلاح کی بات کرتے ہیں اس میں بھی ہمارا تصور اکثر و بیشتر بہت محدود رہ جاتا میں یہاں پہ دو مقامات قرآن کے نوٹ کرنا چاہتا ہوں نوٹ کرانا چاہتا ہوں خد افلاح منتظک کا وزقا رسم رب ہی کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تذکیہ کر لیا اپنے آپ کو پاک کر لیا گٹی گٹیا خیالات سے گٹیا ارزوں سے گٹیا امنگوں سے پست خیالات سے پست امنگوں سے سب سے پاک کر لیا وہی ہوگا جو, جو کامیاب ہوگا دفلاح منتظک کا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے فلاح کا لیکن اسی فلاح کی آخری منزل کیا ہے ان حزب اللہ ہوم المفل آگاہ ہو جاؤ کہ اصل میں فلاح پانے والے اللہ کی پارٹی وہ انقلابی جماعت انقلابی پارٹی ہزب اللہ جن کے اصاف بیان ہوئے سورہ معدہ میں جن کے اصاف بیان ہوئے سورہ مجادلہ میں لا تجو قومن یو مین بلّہ یو ملا آخر یواد من ہاتھ بلّا و رسول ہوں ولو کا نا با ہوں ماشیلت ہوں تم نہیں پاؤ گے کسی کو بھی جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ اس کے ساتھ دوستی کرے جو دشمن ہو اللہ کا وہ باپ ہو خا بیٹا ہو خا بھائی ہو خا رشتہ دار یہ رشتے جب تک کٹ نہیں جاتے کل ہی جو میرا مضمون چھپا ہے نوائے وقت میں اس میں اس کی تفصیل آئی ہے جب تک یہ رشتے کٹتے نہیں اس وقت تک ہزب اللہ کیسے وجود میں آ جائے گی خونی رشتوں سے ہزب اللہ نہیں بنا کرتی نسلی رشتوں سے ہزب اللہ نہیں بنتی لسانی اشتراک کی بنیاد پر ہزب اللہ وجود میں نہیں آتی رنگ اور نقوش و خد و خال ہیں ان کے مشابہت کی وجہ سے اس بلا وجود میں نہیں آتی اس بلا وجود آتی ایمان کی بنیاد تو اب وہ سمجھے فلاح کا سٹارٹنگ پوائنٹ تسکیا پاک کرنا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اصل میں ہم اس درس میں اسی پر اپنی توجہ مرکوز پر کریں گے لیکن میں وارن کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ یہ نہ سمجھ لیجیے کہ یہی کل فلاح ہے یہ تو فلاح کی سٹارٹنگ پوائنٹ کی حیثیت ہے ان چیزوں کی جو اس نرس میں آ رہے ہیں اصل میں یہی ہے جیسے دو پتیاں نکلی ہیں اور اس کی گٹلی پھٹی ہے آم کی تو اس کو آپ درخت نہیں کہہ دیتے ابھی یہی نشو نما پائے گی اسے تنا بنے گا اسی میں شاخیں آئیں گی اسی میں پتے لگیں گے اسی کے اندر پھل لگیں گے وہ درخت بنے گا اس درخت کی چوٹی کیا ہے ان حسب اللہ, المفلحون آگا ہو جاؤ اللہ کی حسب اللہ کی پارٹی وہ انقلابی جماعت وہ ہے پانے والی جبکہ خانقاہی نظام جو ہے اس میں صرف ابتدا ہے اور اس ابتدا میں بہت سے امبار اور جمع کر دیے گئے صرف نماز پر کیا اتفاق کرنی ہے کچھ اور مراقبے بھی کرو کچھ اور ذربے بھی لگاؤ کچھ اور بھی طریقے سیکھو کچھ اور بھی اشغال ہوں کچھ اور ریاضتیں ہوں یہ سب انبار لا کے جمع کر دیا گیا ہے اس لیے کہ جو اس کی اوپر جو نشو نما ہونی تھی وہ سامنے ہے ہی نہیں حزب اللہ بننے کا تصبر ہی نہیں انقلابی کی فرضیت کا تصور ہی نہیں وہ تو بس وہی ہے زربیں لگ رہی ہیں اور مراقبے ہو رہے ہیں اور ذکر اور اشغال ہیں اور, ن... اور وہی خانقاہی نظام ہے کہاں وہ بات کے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط ان دلگیری اس کے لیے میں دو آیات بھی آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں اور یہ پچھلے درس میں بھی کہیں یہ ان کا حوالہ آیا تھا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات وہاں ہیں کہ جہاں فلاح کو چار چار چیزوں سے مشروط کیا ہے یہ ایک عجیب ہے اسلوب ہے قرآن کا چناتی اب دیکھیے سورہ حج جو سورہ مومنون سے متصلن قبل ہے اس میں فرمایا یوحلدینام انورکڑ وسجود وابدو رب کم وف الخیر القم تفل اہل ایمان رکو کرو سیدہ کرو اللہ کی پرستش کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلا پاؤ یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس لیے کہ اس کے فوراً بعد سورہ مومنون کا یہ مقام آ رہا ہے قدف لح ال مومنون اللہ فی صلام خاش رون و الدین دون یہ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ قدف لہ منتظک کا اور سورہ عال عمران کی آخری آٹ کیا ہے یادینہ منسبرو سابر اللہ اہل ایمان صبر کرو استقامت کا ثبوت دو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرو ان سے زیادہ ثابت قدم اپنے آپ کو ثابت کرو اور اللہ کا تقبہ اختیار کرو یا یو الذین آ منسمرو وصابرو ورابطو جڑ جاؤ ایک دوسرے سے بنیان مرسوس بن جاؤ منظم ہو جاؤ ڈسپلن پارٹی کی شکل اختیار کرو بت اللہ اللہ کم وہ بات وہی آگے کہ نہیں آئی کہ ایک فلاح کیا ہے قد لحمد تزک کا یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے فلاح کے پروگرام کا اور اسی کا نقطۂ عروج کیا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ اصل فلاح تو ملے گی کسے جو حزب اللہ بن جائے اس میں فلاح سے متعلق اب خاصی بات ہماری تفصیلات آگئی ہے اب آج کا وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے تو آئیے کہ کم سے کم ان دو مقامات کا ترجمہ یہ سامنے ٹیکسٹ موجود ہے آپ اپنی توجہ کو اس پر برکوز کریں ساتھ ساتھ رواں ترجمہ کریں گے اور اس سے چند انمانات معین کر لیں گے آج جن پر کہ انشاءاللہ تعالی تعالیٰ کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز اللہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من کامیاب ہو گئے اہل ایمان اور نہایت خوبصورت اور پیارا ترجمہ بابحاورہ کیا ہے جو لفظ فلاح کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے وہ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ صاحب موز اہل انہوں نے فرمایا کام نکال لے گئے اہل ایمان جیسے کہیں کوئی دفینہ تھا دفن کھودا اور نکال لیا افلاح میں نے کہا تھا فلاح پھاڑنا افلاح کہیں سے کوئی چیز پھاڑ کر کسی زمین کو پھاڑ کر وہاں سے دفینہ نکال لیتا کام نکال لے گئے اہل ایمان کامیاب ہو گئے اہل ایمان اللہ فی صلاتہم خاشعون وہ کہ جو اپنی نمازوں میں خوشو اور خزو اختیار کرنے والے ہیں و لدین احم عغ موردون اور وہ کہ جو لغو سے لا یعنی چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں اپنے وقت کا کوئی حصہ جو ہے بیکار کسی کام میں صرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے و لدین احمد زکات اور وہ لوگ کے جو زکات پر مسلسل عمل پیرا رہتے ہیں یہاں زکوٰ اصطلاحی مراد نہیں ہے اس لیے کہ جہاں اصطلاح آتی ہے وہاں اتا زکوت آتا ہے واطس زکات آتا ہے یوتون از زکاتا عقیم و اس زکاتا وہ اتا ازکاتے یا فائلون مسلسل اپنے تسکیا نفس کے اوپر کار بند رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے تفصیل بعد میں آئے گی ولدین حمل فروج اور وہ لوگ کے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سیکس ڈسپلن اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھنا اللہ آلہ ازواجہم او ما ملکت تعمال سوائے اپنی بیویوں پر یا جو ان کی مل کے یمین ان کی لونڈیاں ہوں ان کی کچھ وضاحت کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ میں اس وقت کر لیجئے کہ یہ دو جائز راستے ہیں قضاء شہوت کے اندر غیر و ملومین جو لوگ ان دو چیزوں پر قناعت کریں کسی تیسرے راستے کو اختیار نہ کریں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے یعنی یہ سیکس جو ہے یہ فی سے ہی یا فی نف ہی کوئی ایون شہ نہیں ہے کوئی بدی نہیں ہے یہ بھی اللہ نے ایک تقاضا ہے جو انسان میں رکھا ہے اس کی ایک ضرورت ہے وہ ایک ہماری معاشرتی اور تمدنی ضرورت کو پورا کرنے والی شے ہے وہی ہے کہ جو پریزرویشن آف اسپیشیز کا ذریعہ اللہ نے جس کو بنایا ہے تو کوئی ملامت نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے وہ رحبانیت کی نفی ہو رہی ہے جہاں شادی کرنا بھی گویا کہ گھٹیا کام ہے فمان تغاوراز عالم لیکن جو اس سے آگے آگے بڑھے گا اپنی قدائے شہوت کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ان دو کے سوا فولادول تو یہی ہے کہ جو حد سے گزرنے والے تجاوز کرنے والے و لذیل احمانات اہم واحد اور وہ کہ جو اپنی امانت اور عہد وادوں اور امانتوں کا پاس کرنے والے پاسداری کرنے والے رعایت کرنے والے حفاظت کرنے والے و لذین احم الات اہم اور وہ کہ جو اپنی نمازوں کی پوری محاذت کرتے ہیں اس میں سے کوئی نماز قضا نہ ہو اس وقت سے بے وقت نہ ہو حتر امکان با جماعت ادا کی جائے خوشوخو سے ادا کی جائے تعدل ارکان کے ساتھ ادا کی جائے ہر ہر جو اس کا رکن ہے اس کا حق ادا کیا جائے یہ ہے حفاظت وہا فضول الا کا یہ ہیں وہ لوگ جو وارث بنے گے جنگیں وراثت ملے گی اور وراثت کیسی الزینہ ی الفردوس جو جنت الفردوس کے وارث بنے گے ان کو وراثت ملے گی جنت الفردوس کی ہم فیحا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اللهم رب ربن جالنا آمین یا رب العالمین اب دیکھیے دوسرا مقام ان الانسان خلق حلوا یقینا انسان کم ہمتا آرڈ دلا پیدا کیا گیا ہے اضا مسر و جزوع اس کے تھردلے ہونے کم ہمتیں ہونے کی ایک علامت کیا ہے ایک مظہر کیا ہے جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نالا و شیون فریاد جزا فضا ہائے یہ اس کے اندر لگ جاتا ہے ویزا مسل خیر و منوا اور جب اس کو کوئی خیر مل جائے دولت مل جائے کوئی چیز قابل قدر مل جائے تو اس کو روک روک کر رکھتا ہے کہ کسی اور تک نہ پہنچ جائے اپنی تجوری کے دروازے بند رکھتا ہے مسلم <الْمُسَلِّين> اب یہاں در حقیقت وہ فلاح پہ چونکہ گفتگو مکمل ہو چکی ہے اگلی نشست میں میں اب اس پہ مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتا وہاں جو لفظ آیا ہے قد افلحا اس کے مقابلے میں یہ تین آیات ہیں انسان کے حیوانی وجود میں کچھ کمزوری کے پہلو ہیں انسان حلور پیدا کیا گیا ہے تھڑ دلا ہے کم ہمت ہے حیوانی وجود اس کا کم ہمت آ ہے خل قد انسان و ضعیفہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے خلقل انسانوں میں آجل انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا اس کی سرشت میں جلد بازی ہے انہوں کا نا ظلم یہ ہے ہی بہت ظلم کرنے والا اور بہت ہی نادان اور جذبات میں آ جانے والا یہ ساری جو آیات ہے پرانے مجید کی بظاہر یہ متضاد ہے اس کے کہ لقت خلق نل انسان افیاسن تقویم ہم نے تو انسان کو بہترین ساخت میں بنایا پھر یہ مسود ملائی کیسے ہو گیا یہ کمزور تھردلا بزدل کم ہمتا بخیل ضعیف اجرت پسند ظلوم، جہول یہ مسجود ملائی کیسے بن گیا یہ کرلمنا بنی آدم اس کا مسلاق کیسے بن گیا یہ ہے سوال سوال سامنے ہوگا تو پھر جواب میں بات سامنے آئے گی تو صحیح طور پر ذہن نشین ہوگی اس کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس میں یہ کمزوریاں ہیں اس کی خلقت میں اس کی سرشت میں اس کے حیوانی وجود میں وہ سارے خلا موجود ہیں وہ ساری کمزوریاں موجود ہیں وہ سارے نقائص موجود ہیں ہاں اس کا جو روحانی وجود ہے وہ ہے اشرف المخلوقات وہ ہے مسجود بلائک اب اگر وہ حیوانی وجود دفن ہو گیا ہے اس کے اس مادی وجود میں خاکی وجود میں تو انسان چلتا پھرتا انسان نظر آتا ہے حقیقت میں حیوان ہے کا انام بلہم امل یہ تو چوپائیوں کے مانندے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہاں اگر اس روحانی وجود کو برامد کر لیا ہے اس کو نشو نما دی ہے اور حیوانی وجود کو مرکب بنا لیا ہے جس پر کہ روحانی وجود سوار ہو گیا ہے اگر یہ ہے تو یہ ہے لقت خلقل انسان افیاف صن تقوی بہترین صاف پر انسان کو پیدا کیا یہ داہری تضاد رفا ہی ہوتا ہے اس طرح کہ اگر یہ دو پہلو انسان کی شخصیت کے سامنے نہ ہو تو یہ تو تضاد تو یہاں پر قد افلحا اس کی جگہ فرمایا ہے فلاح کا مفہوم کیا ہے کہ انسان کی خلقت میں اس کی سرشت میں جو ذوف ہے جو خلا ہے جو کمزوریاں ہیں خلق, خلق من عجل ان الانسان انسان و ضعیفہ خلے کر انسان و منگاجل انل حلوا اپنی تخلیق کے اعتبار سے حیوانی وجود کے اعتبار سے عالم خرچ سے جو اس کا حصہ ہے اس کے پہلو سے یہ بڑا تھوڑ دلا ہے کم ہمت ہے اضا مست شر و جزوع، کوئی تکلیف آتی ہے صبر نہیں کر پاتا جزا فضا کرتا ہے فریاد نالا و شیون شکوا شکایت آسمان کو بھی گالیاں اللہ سے بھی انسان ناراض جو ہم صورت پڑھ آئے ہیں وہ اضاف خیر و, و منوحا وہ خیر مل گیا ہے تو سیت سیتھ کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے دولت ہے تو وہ اپنی تجوری میں بند رہے ہیں. کسی اور تک اس کا فیض نہ پہنچ جائے اِلَّا المسلین سوائے نمازیوں کے اب یہاں نوٹ کیجئے یہاں پر تقابل میں یہ میں نے ایک اس کا بنا رکھا ہے چارٹ تو ان کل اس کو سامنے لاؤں گا کہ تقابل جب کریں گے تو پہلے مقام پر جو لفظ مومنون آیا تھا وہاں یہاں لفظ مسلم آیا ہے گویا کہ مومن اور مسلی یہ ہم معنی الفاظ ہیں یہاں لفظ ایمان نہیں آیا بلکہ الل مسلین سوائے ان کے جو نماز پر کار بنگ رہتے ہیں وہ ہیں کہ جو اس کمزوری سے بالاتر ہو جاتے ہیں جو اپنی شخصیت کو پختہ کر لیتے ہیں جن کے اندر تعمیر سیرت اور تعمیر خودی کا عمل کار آ جاتا ہے الل مسلین الزین احملات دائمون جو کہ اپنی نمازوں پر مداحمت کرتے ہیں گنڈے دار نہیں جب جی میں آیا پڑھ لی اور جب جی میں نہیں آیا تو نہیں مداحمت والذین فی اموالہم حق معلوم النسائل والمحروم اور وہ کہ جن کے مالوں میں معین حق ہے سائلوں کے لیے اور محرومین کے لیے وہ اپنے مال کو اپنی تجوری میں بند کر کے نہیں رکھتے بلکہ ادائے حقوق کے اندر صرف کرتے ہیں جس جس کا جو حق اللہ نے معین کیا ہے ذل قربہ حق ہومسکین وَلَا تُبَذِّرْ تبزیرہ یہ حق ہے جو اللہ نے مقرر کیے ولزینہ یوسف دقن اب الدین اور وہ لوگ کہ جو جزا و سزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں مانتے ہیں کہ ایک دن آ کر رہے گا جبکہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا ول من عذاب رب مشفقون اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں لرزاں ترساں رہتے ہیں یا خافون یومن تقل بفیر القلوب ول جو سورہ نور میں ہم آیت پڑھائے ان عذاب آزاب رب غیر مامون یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسی ہی شے ہے جس سے کسی کو نچنت نہیں ہو جانا چاہیے بے پرواہ نہیں ہو جانا چاہیے ڈرتے رہنا چاہیے وہ واقع قابل حضر ہیں اب وہی چار آیتیں آ رہی ہیں وزین فروج اہم حافظ وہ لوک کے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ آلواجم امام اللہ کا تعمان ہوں سوائے اپنی بیویوں پر یا اپنے مل کے یمین پر فائندہ غیر ملومین تو وہ ان کو کوئی ملامت نہیں ہے فمن تغا و راضال کا فولا کہم لیکن جو تلاش میں ہو اس سے زائد کے جو اس سے بڑھ کر کچھ اور راستہ اختیار کریں تو وہ ہیں کہ جو حد سے گزرنے والے ہیں وہ لذینہ ہم لمان آتے واحد اور وہ لوگ کے جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پوری پاسداری اور حفاظت کرنے والے ہیں وہ لذینہ ہمل شہاد ہیں اور وہ لوگ کے جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے گواہی کا حق ادا کرتے ہیں سچ بات کہتے ہیں جہاں سچ کہنے کا موقع آتا ہے کہیں چھپاتے نہیں ہیں کسی گواہی کو یہ بھی چونکہ ایک امانت ہے پہلے مقام پر اس کا ذکر نہیں ہے یہ وہ میں جب آپ کو دکھاؤں گا وہ ٹیبل جو بنائی ہے میں نے تو اس سے نمایاں ہو جائے گی بات لیکن وہ اگلی نشست میں ہوگی وہ لذیل قائمون اہم قائمون وہ لذیذ احملات وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر نماز پر محافظت کرتے ہیں پوری پوری حفاظت کرنے والے الا کفی جنات مکرمون یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا جنتوں میں اللہ مربن جن منہم اللہ مربن اللہ من یہ جو دونوں مقامات کا ہم نے ترجمہ کر لیا ہے اس میں اب کر لیجئے کہ سات ہیڈنگز ہمارے سامنے ہیں جن پر کہ اب ہمیں گفتگو کرنی ہے پہلی چیز نماز سلاد اس کے بارے میں قابل توجہ کیا ہے دونوں جگہوں پر اول بھی نماز ہے آخر میں بھی نماز ہے ادف الح المنون الزیل احمی صلاطم خاش اون المس الزین اعلی سلاطم گائے آخر میں بھی ولزین اعلی صلا وات یو حافظ ولزین الا سلام یو حافظ گویا کے یہ جو پروگرام ہے تعمیر سیرت کا قرآن یا جو سلوک کے قرآنی ہے اس میں اول و آخر نماز مزید بنا جس جگہ لفظ مومنون آیا ہے سورہ مومنون میں وہاں مسلم آیا ہے سورہ مارج میں گویا کہ نمازی اور مومن یہ مترادف الفاظ ہے تیسری بات نوٹ کریں گے تین مرتبہ محافظت اور مداومت آئی ہے ایک مرتبہ خوشو آیا ہے خوشبو باطنی شہ ہے نماز کی باطنی کیفیت محافظت مداومت یہ ظاہری ہے تو فرض نماز میں واقع یہ محافظت اور مداومت زیادہ اہم ہے اور در حقیقت مسلمان معاشرے کے اندر تعمیر سیرت کا جو اہم ترین ستون ہے وہ اقامت الصلاط ہے نماز کا قائم کرنا پہلا مضمون تو یہ ہے جس پر تسلیر سے گفتگو ہوگی دوسرا زکوٰۃ کا مفہوم آ گیا اللہ احمد فاعلون اور اس کو یہاں لایا گیا وہ لوگ کہ جن کے مال میں حق ہے محروم کے لیے بھی سائل کے لیے بھی تیسری چیز آئی ہے جس کو سورہ مومنون میں کہا گیا اعراز ان لغف بے کار باتوں سے اپنے آپ کو بچانا اور یہ آخرت کے مضمون کے حوالے سے آیا ہے سورہ معارج میں اس لیے کہ آخرت پر جس کا یقین ہے اسے معلوم ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی اب دنیا مزرات یہ میں کسی بیکار کے کام میں اس وقت کو ضائع نہیں کر سکتا یہ نہایت قیمتی متا ہے اس کے نتائج اس زندگی میں مجھے ملنے ہیں کہ جو اب اس کے بعد سیکس ڈسپلن تین آیات جو کہ تو وہاں بھی ہے تین آیات وہاں بھی ہے پھر ہے عہد امانت اور شہادت افائے عہد حفاظت امانت اور شہادتوں پر قائم رہنا یہ سیرت و کردار کے بنیادی جو ٹیسٹ ہیں در حقیقت جس میں معلوم ہوتا ہے کہ واقعات کوئی تزکیہ ہوا یا نہیں ہوا نفلوں کے امبار لگا دیے ہو اور شہادت صحیح نہ دے سکے آدمی وعدہ کرے پورا نہ کرے جھیلے کا آدمی نہیں ہے وہ چاہے ساری رات کھڑا ہو کر نمازیں پڑھتا ہو عہد امانت داری لا ایمان لمن لا امان ات وہ تسکیہ کہاں ہوگا حضور فرما رہے ہیں جس شخص کے اندر امانت داری کا وقت نہیں اس میں کوئی ایمان ہی نہیں ولا دین اللہ لہو جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے بنا پھرتا ہو متقی اور بہت بڑا نیک اور بڑا سالے اور بڑا پرہیزدار اور عبادت گزار اور جو شہادت نہ دے سکے حق کی بدا انسان ہے بیکار انسان ہے یہ ہیں وہ سات انواناد جس پر کہ اب ہمیں انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں گفتگو کرنی ہے بارک اللہ لی ولا کم فل قرآن رازین و نفانی ویا کم ولایات و ذکل حکیم